اللہ صلی اللہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سب بادشاہ گوشت اور باقی تمام روش میں موجود خارہ گرامین برادر سب کو محسن میں سلامت کرتے ہیں ہمارے دس کتاب دعوت شریف میں سے آج درج نمبر چھ سو سکس ایٹ ہاں جی ابلک تین سو دس ہے تین سو دس چھ سو اڑسٹھ دعوت شریف عشر الشاب تک کے درست تعداد ہے تین سو دس جو ہے اوراد فتحیہ کے درست تعداد ہے اوراد فتحیہ میں ہم اسماع الحسن میں سے اس مقدس نمبر اٹھارہ یا وہ کے فیوز و برکات میں ہیں اس کا جو ہے پہلا درست فض و برکات برکاز چوالیس سالوں تو ہو چکا تھا اس میں دس فیوز برکات آپ لوگوں کو ذکر کر چکا ہوں پچھلے درس میں آپ سب سے مزارش ہے کہ یہ حصاً وہ لوگ جن کو مالی مشکلات ہیں گھروں میں اس مقدس کے فیوز برکات کو سن کر ان میں سے جو بھی شق ہے آپ کو جو بھی صورت ہے آپ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور جو ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے اس سے فیض حاصل کریں اور اپنی پریشانیاں اپنی مادی اور مالی پریشانیاں اللہ تبار و تعالیٰ الحاب کے درگاہ سے طلب کریں انشاءاللہ وہ رحم الرحمین ہے وہ الحاب ہے بہت زیادہ بلا بلاغر ذوق اور بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات ہے تو اس کے درگاہ سے مانگیں تو اس اسمقندس کی خویز برکات میں ساز گیارہون فیس یہ لکھا ہے کہ جان تو میں جانتوں کہ امبیائی نظام اور اولیاء کرام نے بے وصلۂ اس اسم کے یا اس اسم کے سعادت ادارین و دولت کونین حاصل کی ہے بہت بڑی بات ہے ہاں جی فرماتے ہیں امبیائی نظام اور اولیاء کرام نے بے اس اسم کے اس اسم سے پھیس لے کر سعادت ادارین و دولت کونین حاصل کی ہے منقول ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے مناجات کی بیا بارہ تیرے سوا تیری درگاہ میں کس سے وسیلہ کروں فرمایا کہ ہمارے نام سے ہماری درگاہ میں وسیلہ کر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلام کے معلوم ہوا تو دعوت یا وہاب یعنی دعا یا وہاب میں مشغول ہوئے تو آپ جو ہے یا وہاب میں مشغول ہوئے اور باب ہے اس کے بادشاہ ہے جن و انس ہوئے اور اسم کی کتنی بڑی برکت ہے چونکہ وہاب کا معنی صرف مال دولت دینا نہیں ہے ہر قسم کی خیرات و برکات مال بھی اس کے اندر ہے اقتدار بھی اس کے اندر ہے عزت بھی اس کے اندر ہے ہاں جی اور اللہ تعالیٰ کی اعمال صالحہ بجا دانے کے لیے توفیقات بھی اس کے اندر ہیں ہر رحمت الہی کا نزول بھی اس کے اندر ہے کیونکہ قرآن میں یا وہاب کے خرابلات بھی منگا ہے انبیاء نے رحمت الہی کا بھی سوال کیا ہے رزق کا بھی سوال کیا ہے اقتدار کا بھی سوال کیا ہے بادشاہت کا بھی سوال کیا ہے تو اس سے معلومات ایسی سمجھے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے یہ گیارہواں جو ہے خورش یہ ہوا جو آپ تک پہنچ گئی بارہواں خورش یہ ہے اس اسم کی زکوٰۃ یعنی اس عسم سے آپ نے حیض حاصل کرنا ہو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ سے اس جس کو ایک محصوص تعداد میں پڑھنا ہوتا ہے اس کو آپ پڑھتے رہیں گے تو یہ محصوص تعداد آپ ہمیشہ پورا کرتے رہیں گے ہاں جو زکات کے نام سے دیا ہے اس کے بعد آپ اس اسم کو ولو پانچ دفعہ بھی تین دفعہ بھی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی بھی حاجت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس دعا کو مستجاب فرماتا ہے اور آپ کے اس حاجت کو پوری فرماتا ہے اس زکوٰۃ کو پڑھنا اسلم سے فیص حاصل کرنے کے لیے بیا کے ضروری ہے ہمات اسلم کی زکوٰۃ کا سہل طریقہ یہ ہے کہ بادہ ہر نماز فرش کے یعنی ہر فرش نماز کے بعد بیالیس مرتبہ ہاں جی فورٹی ٹو بیالیس مرتبہ ماں اول و آخر درود شریف کے شروع آخر میں دور شریف ایک ایک دفعہ پڑھیں اور جو ہے 42 مرتبہ ہمیشہ پڑھا کریں مطلب ہمیشہ آپ یا وہ پڑھا کریں ہر نماز کے بعد ہر پانچ وقت کے فرض نمازوں کے بعد 42 مرتبہ اول آخر درد شریف پڑھا کریں تو یہ اس کا زکوٰۃ ہے تو مطلب یہ بندہ جو یہ عمل کرتا رہتا ہے تو پھر وہ اسم کے توجہ سے اس کو وسیلا کرا دے کر اس کو پانچ دفعہ بڑھا دس دفعہ بڑھا تین دفعہ بڑھا جیسے اس کا ٹائم اجازت دیتا ہے فرصت اللہ سے پھر جو بھی وہ مانگیں گے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے لہٰذا زکات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آپ جو ہیں ہمیں عمل کرتے رہیں اسی اتعداد کو تو جب بھی آپ اس اسم مقدس کو جس نیک مقصد کے لیے پڑھیں گے یا لکھیں گے اس ماسو تو اس مسجد تو وہ ماساد جو ہے حاصل ہوگا تو وہ مسجد حاصل ہوگا اور حاجت پوری ہوگی اس زکوٰۃ کی جو توضیح ہے بند آخر نے کیا ہے اصل تو انہوں نے کتاب میں جو لکھا ہے اس کی جو خاص فیض نمبر بارہ یہ ہے کہ اس اسم کی زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بعد ہر نماز یعنی ہر فرض نماز کے بیالیس مرتبہ ماں اول آخر دورد شریف کے ہمیشہ پڑھا کریں یہ آپ اپنا وظیفہ رکھیں اس کے بعد جو ہے اسی وظیفے کے بعد بھی آپ اپنی حاجات مان سکتے ہیں یعنی یہ وظفہ رکھنے کے بعد جب بھی آپ کے لیے کوئی بھی پریشانی مشکلات مالی یا کوئی اور آ جائیں تو اللہ سے آپ جو بھی دعا کریں گے اس کو پڑھ کر اس سے ان کو وشلہ قرار دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر پریشانی دور کرے گا ہر مشکل آسان کرے گا یہ دو خصوصیت گیارہ بارہ کتاب حرز سلیمانی یہ تاویزات کی مشہور کتاب ہے پرانی کتاب ہے اس کے سفر نمبر ایک سو پچاس پہ لکھا ہے آگے والے خدشہ بھی اسی حرض سلیمانی میں ہے نمبر تیرہ اس کے مقدس کی خورشیہ نمبر تیرہ اگر کوئی حاجت یا مہم پیش آوے کوئی آپ کو کوئی حاجت یا وہی پیش آئے کوئی مشکلات مسائل جیسے مالی مشکلات پیش آیا تو آدھی رات کو اٹھے آدھی رات کو اٹھے اور غسل کریں اور پاک صاف کپڑا پہنے اور حضور قلب سے دو گانا ادا کریں یعنی دو رکن نہ پڑھے ہاں جی کوئی بھی آپ نے سرقا قل الواللہ پڑھے عام طور پر حاجتوں میں یہ پڑھتے ہیں اور حضور قلب سے دو گانا ادا دور کرنا پھر پڑھیں بعد ہوں اس کے بعد سربراہنا ہو کر البتہ یہ مرد حضرات کے لے سر نہ ہونا ایک ہزار بیالیس بار یعنی ایک ہزار مرد حضار کے لے سر نہ ہو کر ایک ہزار بیالیس بار اسم مذکور کو پڑھیں یعنی یا وہ یا وہ کر کے پڑھیں جب تین سو بار پڑھ چکے ہاں جی کھڑا ہو کر خدا تعالیٰ سے حاجت مانگے اسی سم کو آپ نے کل ایک ہزار بیالیس پڑھنا ہے تو پڑھتے پڑھتے تین سو پہ جب پہنچ کیا بیٹھ کے پڑھنا تھا نا ابھی تو جب تین سو بار پڑھ چکے تو کھڑا ہو کر آپ نے پہلے بیٹھ کے پڑھنا تھا اور آپ نے کھڑا ہو کر جو ہے حاجت مانگے پھر بیٹھ کر پڑھتا رہے جب سات سو ہو جائے پھر کھڑا ہو اور اپنے مذہب خدا سے عرض کرے بعض ختم اس کے بعد بعض ختم ہونے کے سر و سجدہ ہو کر آخر میں دو دفعہ کھڑا ہوا ہے ابھی سر و سجدہ ہو کر دعا کرے اسی طور سے تین رات تک یہ عمل کرے یہ عمل تین رات تک کرے اللہ تعالیٰ اس کا مدعا پورا کرے گا اور حاجت بر لائے گا یہ عمل جو ہے انہوں نے دیا ہے کتاب حرز سلمانی ایک سو پچاس یعنی عمل کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے صحیح لے کے رات کو اٹھنا رات آدھی رات آج کل کراچی والے ویسے بھی شہروں میں ہے نی بارہ بجے تک اٹھا رہتا ہے بارہ بجے سے آدھی رات ہو جاتی ہے اور یہ بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تو یہ وظیفہ جو انہوں نے ہے کوئی بھی آپ کو مشکل پیش آ جائے کوئی حاجت پیش آ جائے کوئی پریشانی پیش آ جائے تو یہ عمل آپ کے لیے دیا ہے چودہ اس مقدس کی جو ہے فیض نمبر چودہ پہلے یہ جو تیرنگ کا جو ہے حوالہ سلام سلیمانی سبھا نمبر ایک سو اکاون ہے اس جسم کا فیض نمبر چودہ جو کوئی یعنی عزم مقدس یا وہاب کی دعوت کرے نام مکمل چلہ کرے دعوت چمرات یہ لکھا اس کو دین دنیا میں فائدہ حاصل ہوا کہ جتنے بھی اس کا چِلہ کاٹا امت اس کو دین دنیا میں فائدہ حاصل ہوا اور دعمت یعنی یعنی مکمل چلا کہتے ہیں اس کا بارہ لاکھ مرتبہ ہے یعنی ایام معینہ میں پڑھنا ہے معین ایام میں مثلاً جو ہے ایک ہفتے میں دس دن میں جو وہ نیت کرتے ہیں یا چالیس دن میں بارہ لاکھ مرتبہ ایام معینہ میں پڑھنا ہے جس کا دلچہ ہے ہر روز پڑھے لیکن یہ تعداد پورا کرنے کوئی دن ناغہ نہ کرے لیکن اس سے مذکور عمل میں آوے گا ہاں yani تعداد جو ہے آپ پورا کریں تعداد روزانہ جتنی تعداد میں پڑھیں کبھی زیادہ کبھی کم ہو سکتا ہے یعنی yani اس کا عمل جو ہے وعدہ پھر پورا ہوگا یعنی yani پھر جس مشکل کے واسطے پڑے گا آسان ہوگی یعنی اس کا چلہ کرنے کے بعد آپ اس عسم کے فیض کا حقدار ہو گیا اس کے بعد فرماتے ہیں آپ یہ اسم آپ جس مقصد کے لئے پڑھیں گے بعد میں لوگ پانچ دفعہ پڑھ پا لیا دس دفعہ پڑھ لیا پڑھ کے پھر آپ نے اللہ کی درگاہ میں جو بھی حاجت منگا آپ کا ہر مشکل حل ہوگا یہ بھی اسے حضر سلمانی کے صفحہ نمبر ایک سو اکیاون پہ ایام میں معینہ سے مراد میرے حال میں یا تو چالیس دن مراد ہے عام طور پر چالیس کا چلا کرتے ہیں چالیس دن میں یہ عدد ہو پورا کریں یا عمل جتنے دن میں ختم کرنے کی نیت کریں مثلا دس دن یا اکیس دن وغیرہ تو اسی میں عمل کو پورا کریں تو مجھے انہوں نے ایام آیا معینہ ہاں دن فکری کیا تھا اور اس کو میں نے یہ توجہ دیا کہ جیسے وہ اس کے بعد ٹائم ہے ہمت ہے تو وہ ایک ہفتے میں پورا کریں دس دن میں پورا کریں تین دن میں پورا کریں بارہ لاکھ ایک بڑی تعداد ہے ایک آدمی کے لیے لیکن جو ہیں اگر وہ چالیس دن میں تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑتے رہیں راتوں کو جا کے ایک, ایک گنڈا تو وہ اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اس کے بعد آیا ہے اس اسم مقدس کا یہ نش یہ نقش یہاں ایک نقش یہ, یہ آئے اسی ہرد سلیمانی میں اس میں ایک نش دیا اس اس وقت دس کا یہ نش اپنے پاس رکھیں ہاں جی کیسی ہی مشکل سخت ہو آسان ہوگا مت ایسے نقش بنا کر اپنے پاس رکھیں کہتے ہیں جتنا بھی مشکل سخت ہو کیسی ہی مشکل سخت ہو آسان ہوگا اس کا نقش مبارک جو ہے ایسی ہی سلمان کے صفحہ نمبر ایک سو اکیاون پر ہے ایک سو اکیاون پر تو یہ آج کے درس میں چونکہ مزید ایک اور درس میں گنجائش ہے تو لہٰذا یہیں پر اختتام کرتا ہوں پندرہ تک اس, اس مقدس کے کل جو ہے انیس خصوصیات جو ہے کتابوں سے مجھے ملا ہیں اور یہی حرج سلم سے یہ آخری ہیں اس کے بعد ایک اور تعبضات کے مشہور اور عربی حدیث کے اوپر مشتمل یہ کتاب ہے اس میں سے بھی چند خوشیات آپ لوگوں کو بتا دوں گا اور یہ آج کے دس یہیں پر اتفاق کرتا ہوں